السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹ کا مرکز رحمانیہ مسجد کو حقیب کرابلم کائنات کے لیے نمونہ بنا کے پیش ان سے سچی محبت کرنے والوں کو دس حقوق ادا کرنے ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے لائے ہوئے دین کو سچا نہ جائے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعریف توسیع کی جائے اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا احترام اور توقیر کی جائے چوتھا حق یہ ہے والدین اور لال کو رشتے زیادہ سے زیادہ محبت کی جائے پانچواں حق یہ ہے اس کی ادار کو واجب سمجھا جائے اور چھٹا حق یہ ہے زندگی کے ہر طریقے میں اس کی ادار کی اتباع کی جائے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگا جائے اور ساتھا حق یہ ہے کہ سچی محبت ہے واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حرکت کی دعا کرے اللہ عجیب میں فرماتے ہیں ان اللہ تصویش تیاری کی تو اللہ العزت رحمتوں کا دعائیں کرو اور اس پہ ہم پیش ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اس پہ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیرانی سب سے بڑا وہ ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور پھر وہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانیات من عند ربی بیرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور یہ پیغام دینے لگا من صلی بر امتی کا صلاة کتب اللہ له عشر مسانات ومہا عنہ عشر سیئیات ورفع لہو عشر عشر درجات آپ کی امت میں سے کوئی ایک پڑے گا اللہ لکھوا دیں گے دس کو معاف کروا دیں گے دس درجات کو بلند فرمائیں گے چوتھا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع جو کے وقت پڑھتا ہے شام کے وقت پڑھتا ہے پانچواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی, علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مرتبہ کرنا تھا جو ایک مرتبہ درو پڑتا, پڑتا ہے اللہ کے پر اس جو پردوں کی تعداد ستر اسی اسی کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتا اور درود پڑھتا ہوں کتنا پڑھا تو فرمایا جتنا چاہو تو اگر میں جتنا بھی تم زیادہ آدھا پڑھ لو اتنا ہی اچھا ہے اگر تم نے آئی درود پڑھو تو پھر کیا خیال ہے جتنا بھی آپ پڑھ لو گے اچھا ہے اس سے بھی زیادہ پڑھ لو کہا اللہ کے رسول اگر میں درود ہی پڑھتا رہو تو ایسے کہ پڑھتے رہو جم اگر تم دلود ہی پڑھتے رہو تو اللہ زندگی کے سارے کم بھی دور فرما دیں گے اور سارے گنا آسمانوں تک پہنچنی نہیں چڑھتی جب تک تم دور نہیں پڑتے جو ش پڑھتا ہی نہیں سیحت کا رستہ گوم کر لیا دوسری روایت کے الفاظ ہے وہ شخص زمین پہ ناک رگڑے لیکن بھی اس کو موت نہ آئے یعنی موت کی سختیاں ہو جس کے سامنے میرا نام رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا ساتواں انداز یہ ہے کہ اس کا نام آئے تو اس پہ ضرور پڑھا جائے یہ ساتواں حق ہے آٹھواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فیصلہ کن بات سمجھا جائے آپ کی بات کو اٹل فیصلہ سمجھا جائے بے اخیر سمجھا جائے اور اسی بات قرآن نشید سے بیان کیا ہے پیش اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرتے ہو تو تمہیں اس بات کو اللہ کی طرف لٹا دینا چاہیے اللہ کے رسوم کی طرف لٹا دینا چاہیے بلکہ اللہ رسم سے انہیں نہیں سے اپنی عظمت تقدس اور جلال اور اپنی کبریائی کی قسم اللہ کا اللہ کے رسول کی کے ذات کو نہ اس کی ذات میں کوئی کمی کی جائے نہ اس کی آمد نہ اس کی تعریف و توسیع میں کوئی کمی کی جائے اور نہ ہی اس میں غلوم کیا جائے نہ ہی اسدور تجاوز کیا جائے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کو جو حکم آ گیا گن دل خ میں خوب اعلان کر دیجیوں لوگوں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں خزانوں کا مالک اللہ ہی دینے والا تو اللہ ہی ہے میں تو تقسیم کر سکتا ہوں لوگوں کو اعلان کر دو میں غیب نہیں جانتا لوگوں کو اعلان کر دو میں پرشتہ نہیں لوگوں کو اعلان کر دو میں تو صرف اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتفاق اللہ نے ایک اور ایران کروایا ان جو دے جاؤ, کی لیے جو ایمان لانے والے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات سے سے لیکن, لیکن خیر اور پھلائی پھر بھی اللہ کے ہاتھ لیکن اگر ان کو بھی تقریب پہنچے تو اللہ ہی کرتے اللہ اور یہ اعلان کروا دیا کوئی نم اے میرے محبوب اعلان کر دیں تمہارے جیسے تشرف ہوں بڑھ لیے ہیں میری طرح نہیں کا رسول ہوتا ہے اور اللہ نے اپنے تمام بشریت کا سرتاج بنایا ہے اور نہیں کیا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے رام کو کہا تھا لا بچ جاؤ گلوب سے بچ جاؤ کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ غلو کرنے کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتا دیجیے میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں کیوں نہیں اب بکر تم میرے عائشہ فرماتی ہے سيد عائشة مل جائے اختیار کرنے ہیں کہ دنیا میں تم نے نہ دیکھ سکا قیامت کے دن اللہ فرما دے آئیے سلم نے جو عمن کو کے دکھائے مسلمان داخل کرتے بھرواتے رب رب ہی ہیں, ہیں بائیس راگی روایت کرنے والے ہیں اس میرے بھائی نے نہیں. اللہ کو اس کا ایمان کیسے پسند آئے گا جس میں چہرے بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے چہرے کی, باتیں قرآن نے کی ہے آج ایک کو چہرہ ہیں اس لیے تیار نہیں اگر چند بار آج تم نہیں اٹھا سکتے کراول کی گڈیاں اٹھا کے ان سراد سے کیسے گزرو گے آج دنیا میں کسی نے ایک بیٹی کا چہرہ دیکھ کے دی گئی تو کیا کرے گا اللہ اللہ لوگوں یہودیوں کی مخالف کرو عیسائیوں کی مخالف کرو مجوسیوں کی مخالف بند کرو ریسائی کو معاف نہیں کرتے اللہ دو کے رسول کے فرمان میں غور بھیجیے کو مو اللہ کے سن کی بڑی ناڑی تھی اور انداز محمد نے کیے آج سچی محبت کرنے والے وزر کیسا ہے رزو نہ ہو نواز نہیں ہوگی نواز نہ کوئی ہوگی بولئے سو نماز نمازی ہوگی ان شاء اللہ سوگے نہیں کرتا نے الحال کی جگہ نہیں چھوڑی اس کا مکمل ہے تو نہیں کرتے بچے مکلب نہیں ہے اور مکل نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ اللہ تعالی نے آگاہ نہیں کی جی. اللہ اللہ کچھ اللہ اللہ نہیں پڑتا اس کر کے رمر کا کیا حل ہوگا چلا جاتا ہے کس طرح اللہ کے رسول سے وہ ہے اللہ کے رسول کا طریقہ آپ گھر میں داخل ہوتے گھر سے نکلتے تو آپ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کے گھر سے نکلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طریقے کو یاد کیجئے آج میں گھر سے نکلتا ہوں مجھے ذکر اور دعایات کیوں نہیں پھر بھی میں کہتا میری سچی محبت ہے کیا لئے دخل المسجد قال اعوذ باللہ العظیم و بوجہه القریم و من ہوتے تو یہ دعا مڑھ کے داخل ہوتے اللہ کی رسول جو بھی کام کرتے اس میں ہمیشہ کرتے سب سے بحبوب عمل اللہ کے نام ہو ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو آپ کے چلنے کی انداز ہے. کہ امنا کے انداز کو پہچانے کیا جب راستے میں چلتے جیسے کوئی لگائے ہوئے ہیں کیا نا ادھر اب یہاں اللہ کے رسول جب راستے میں چلتے تو لاغر بن ظاہر نہ ہوتا اس طرح نہ دائیں بائیں چیوانوں کی طرح چلتے اللہ رسول کے رسم کے صلی اللہ علیہ وسلم تو جب لاہے ہوتا تو آپ اپنی زبان پہ یہ کلمات لے آتے یا, حیو یا قیو آئے اور آخروں نے دم کیا بسم اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی طرح ہی دم کیا کرتے بچوں کو بھی جم کرتے اپنے آپ کو بھی جم کرتے آئی یہ, یہ دونوں بیمار پڑے ہیں جبریل نے دم سکھایا آپ نے دم کیا بڑی میں چلنا ہی تو آپ یہ دعا پڑھ کے دم کرتے یہ دعا آپ کے دم کیا کرتے آج کی زندگی کے معمولات کے مطابق اپنے معمولات کو بتا كان يفلي زوبا ويحرم شاختا تلاوت نہ کر لیتے جب تک میں تھے کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت میں صحابہ کرام کو یہ وصیت فرمائی اشیاء اشیاء و ما ملكت ايمانكم میرے صحابہ نواص کا خیال کرنا نواص کا کرنا و ما ملكت عیمانكم. کام کرنے والے کرنا چاہیے اگر میں سیت سے محمد کرتا ہوں اور حق بیان کرنا ہے احترام کے ساتھ بھی ہیں آؤ سیدی و آؤ جس اللہ کے رسول مجھے بھی وسیع کیجئے اور مختصر کیجئے اللہ کے کی رسول نے ان کو بھی وسیعت کروائی کا مانگا کرو. لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے مایوس جاؤ. رسول اللہ ابو اللہ نے, اللہ اللہ نے سوال کیا اللہ کے کی رسول مجھے رسیحت بھرائی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ، اللہ کرو بھی تم ہو، الحسن تم اور جب برائی ہو جائے اور نیکی کی طرف آ جایا کرو یہ نیکی برائی وہ ختم کر دے گی وہ کے ساتھ کیا اور اخلاق ہمیں ایک ایسے دن میں بعد نماز کے بعد جو دلیل تھی من پڑی من ہمارے دل کاپ گئے لگتا یہ تھا الوداع ہونے والا الوداع کرنے والا تمہیں کر اللہ اللہ وسیعت کرتا, کرتا ہوں اپنے ذمہ داروں کی بات معلوم کرو ایک ایسا وقت آنے والا ہے نہیں کہ بہت سارے اختلافات اگر تمہارے زمانے میں تم میری کو تھام لینا اور میری کو تھام لینا میرے مسلمان بھائیو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ہے آج سچی محبت کرنے والے کو اس سے کیسے بچنا ہے ابو بقال کہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا اور اللہ کے رسول کے سابا نے نہیں سیکھا لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کلو سب سے زیادہ مرحوز ترین امر اللہ کے ہاں سان عمل کر لے تھوڑا قبول نہیں کرتے مر بیٹھو کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کی آرام بھی ہے کیونکہ اللہ کے اس رسول سے نفرت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول دین کو اپنی رحمتوں اور عزتوں اور مرکزوں سے نواز دولت میں جمع کرنا اپنے محبوب کے اپنے دیدار کا مستفید کرنا